السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹس کا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل موضثة بدعة وكل بدعة ضلالة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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفله ونفه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله ججع الله مخرجا ويرضغه من حيث لا يحتس وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وقار بل و دنس گزشتہ خطرے میں خطرے کے سماعت کے حوالے سے بات نام اور خلاصہ کلام یہ تھا کہ ایک بندے کے ظاہری حالات کچھ بھی ہوں کچھ کس قدر کمزوری ہو ذلت اور قصت ہو اور کس قدر کس قدر معاملہ کمزوری کی درخ جاتا, درخ جاتا ہو, جاتا ہو, جاتا جاتا جاتا ہو لیکن اگر وہ بندہ, بندہ, بندہ تقوی کے منہج پر قائم رہے تو رہے اللہ, اللہ رب العزت اس کے ان ظاہری حالات کو تبدیل کرنے پر قادر ہے اور جو تقوی کی برکات اور سمرات ہیں وہ وہ دکھانے اور عطا کرنے پر حاضر ہے تو میتھ اللہ مخراجر جو شخص تقوی اختیار کیے رہے گا اللہ تعالیٰ اسے تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرمانے پر قادر ہے عمر بن خطاط روزی اللہ گرمایا کرتے کر اگر یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینے ملا کر کسی بندے کے سر پہ لاد دی دی جائے اس سے بڑا بوجھ کیا ہو سکتا ہے لیکن وہ بندہ اگر پر قائم رہے اور اس منہج کو اپنا رکھے آسمانوں اور زمینوں کے پیٹ کو پھاڑ کر اسے مخرج مخرج یعنی نکلنے کا راستہ احتارے گا حالانکہ ظاہری صورتحال انتہائی کمزوری پر ہے اتنے بڑے گوش کے متحمل کون ہو سکتا ہے لیکن یہ تفوا کی قوت ہے نیکا آپ کی طاقت ہے کہ ایسے اسباب کو مہیا فرما دے فرما دے جو ظاہری حالات کے خلاف یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ایک صفت کا تعارف کرایا ہے اور وہ الطیف ہے لطیف تریف کے معنی میں یہ ہے کہ اللہ ظاہری حالات کے برعکس اپنے بندوں کے لیے خفیہ تدویریں فرماتا ہے ظاہری حالات کسی اور طرف جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدویریں ان حالات کے برعکس ہوتی ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں اور وہ بندہ رفعت اور ایک عظیم مکان حاصل کر لیتا ہے اللہ کے امر سے قرآن نے ایک مثال دی ہے غور مسرا شرحان اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے لیے ان کے ایمان کی تقویت کے لیے ایک مثال بیان کی ہے اور وہ مثال اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشنا ہے اور وہ ہے فرعون کی بیوی کی مثال فرعون وقت کا حاکم تھا انتہائی ظالم اور جاب بربریت کا مظاہرہ کرنا کرنے والا اور اپنی طاقت کے نشے میں چور اس کا دعوت ہے رب کو میرا میں تمہارا رب آئندہ وہ کائنات کی تمام نعمتوں کو اپنا مقہور قرار دیتا تھا اور بظاہر ایسے حالات نہیں تھے کہ اس کے گھر کے کسی فرد کو ہدایت حاصل ہوتی مگرندار اسی گھر کے ایک فرد کو راہ راست پر لانے کی تدبیریں فرما رہا تھا اور وہ فراون کی بیوی ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیے اللہ عزت نے اسے ایسے اسباب مہیا فرما دیے کہ وہ اس کفر سے ظلم سے پوری طرح بیدار تھے بےزار تھے اور جب فرعون کو علم ہوا تو اس نے بڑی ہی برقریت کا مباہرہ کی مباہرہ کیا فران فراؤن میخوں والا اپنی بیوی کو لٹا کر لٹا اس کے ہاتھ بھاؤ میں میخیں گاڑ دیتا اور یہ ظلم بھی اسے دولت سے ایمان سے جناب خبر ایک دن بیٹھا کے سائی میں نبی السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے عرض کیا کہ رسول اللہ ہم ایک ظلم کی چکی میں پس رہے اب تو دعا کر ہی دیجیے اللہ د اپنی نصرت کی اسلام ہمیں فراہم دے, فراہم دے, فراہم دے, فراہم دے اور دے ہمارا سارا معاملہ حلبے پر قائم ہو جائے, جائے فرمایا کہ خطاب ابھی سے, ابھی سے تم سے, سے قبل ایسے لوگ گزرے جنہیں اللہ تعالیٰ کی توحید, توحید قبول, دا قبول دا کرنے کی میں بلایا جاتا, جاتا اور سر پہ آئی رکھتی توحید سے انحرا قبول کرو پر شرک قبول کر لو یا پھر یہ آ تمہارے سر پہ چلا دی جائے وہ صبر کا مظاہرہ کرتے اور شرک سے شرک کرنے پر تیار نہ ہوتے توحید پر قائم رہتے اور آری چلنا شروع ہو جاتے حتہ کہ جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے اور یہ ظلم اور بربریت انہیں اللہ کی توحیل سے برکشتہ نہ کر پاتا جلم مسال اللہ دینا خلو مبل تم بھی ذرا غور کرو غور کرو سوچو سوچو کہ جنت کے تم طلبگار تو ہو لیکن کیا جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گا ذرا کبھی بیٹھ کر سوچو کہ تم نے طلب جنت کے لیے اب تک کیا کیا کیا محنتیں ہیں اور کس قدر شدائ پر صبر ہے باہر ہے شرعون کی بیوی نے بھی حالات کا مقابلہ کیا اور یہ عینوہ ہے تخوا بچاؤ کا نام ہے شیرک سے بچ گئی کفر سے بچ گئی مجھے گئی ایک نظام مسلط تھا جو فرآم نے کیا ہوا تھا اس سے پوری طرح انحراف اختیار کر لیا اور یہ ایک اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی کہ اللہ تعالی ایک کافر خاندان سے اس خاندان کے انتہائی ایک مقرر ہستی کو ہستی کو دولت ایمانی ادا یہ مثالیں ہر دور میں ملتی ہیں پورا گھرانہ شرک پر قائم ہوتا ہے اور کوئی ایک فرق اس معاشرے میں خالص توحید قبول کر لیتا ہے کہ میرے پروردگار کی تدبیریں اور بالکل یہ ایک واضح مثال شرون کی بیوی کی مقابلہ کیا اور جب طاقت اور ہمت جواب دے گئی یہ مظالم سہتے, سہتے تو اللہ تعالی سے میری یہ درخواست قبول کر لی بول میرا جنت میں اپنے قریب گھر بنا لی یعنی دو چیزوں کی طلب تھی ایک جنت کی اور دوسرا اللہ رب العزت کے پڑوس کی کہ اپنا پڑوس بھی تھا فرما اور جنت میں میرا گھر بنا دے اور فروغ اور اس کا عمل اس کا من اس سے چھٹکارا دے اور ظالم قوم کے چنگل سے مجھے نجات دے دے اللہ تعالیٰ نے عزیب دعا, دعا ان کے دل میں الخاف رائی اللہ تعالیٰ کا پڑوس قدم کیا اور اللہ نے یہ دعا قبول کر لی اور راہ کے دی اپنا پڑوس بھی دیا اور جنت کا داخلہ بھی دیا یہ منج سے وفاداری استقامت اور تخوا کا فائدہ ہے کہ اللہ حرع عزت میں عزت میں دعائیں قبول کر کے راحت کا انتظام کر دیا, دیا. لیکن اس سارے معاملے کا آغاز, آغاز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے کہ ظاہری حالات کچھ اور تھے اور اس نیک بندی کے لیے اللہ تعالیٰ کی تدویروں کے تقاضے کچھ, کچھ اور تھے وہ معاشرہ کفر کا تھا وہ گھرانہ کفر کا تھا افغان اسی گھرانے میں سے ایک فرد کی ہدایت کا انتظام فرما دی ان تدویروں کو بہت کم لوگ جان پاتے ہیں بعد و پورا محلہ پوری بستی کفر پر قائم ہوتی ہے اور کسی ایک فرد کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے واقعہ شاہد عدل ہے یہ میرے بربر کی تصویروں کے نتائج ہیں نتائج جن کی اساس تخوا ہے اللہ تعالی کا خور ہے کہ بندہ تخوا کے سے کبھی دور نہ ہٹے اور اپنے حالات کو معاملات کو اللہ کے سپرد کر وہ لطیف ہے اپنے بندوں کے لیے ایسی تدبیریں فرماتا ہے کہ کسی کے باہم و باہ میں بھی یا لطیف یا لطیف بندہ کے لطیف ہونے کے واسطے پیش کرتا رہے اور نیکی اور تقوا کے منہج پر قائم رہے ظاہری حالات کے برعکس اس کے اعلی ترین نتائج فراہم فرما دے گا دنیا کی کامیابی بھی دے گا اور آخرت کی کامیابی بھی جو شخص تقوی اختیار کیے رہے اللہ اس کو مخرج دے گا تمام پریشانیوں سے دکھوں سے اسے نجات دے دے اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو نام اور بندہ منہجے تقوی پر قائم رہے مگر حالات جوڑ کے دور ہیں پریشانیاں بھی رہیں دکھ بھی رہیں معاشی تنگی بھی ہو تو اس پر اس کو اور خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے میری آزمائش لمبی کر دی ثم الامثل فالامثل, فالامثل اللہ تعالی کی سخت تکلیفیں نبیوں پر آ گئیوں نبی سے بڑا متقی کون ہو سکتا پیارے جگہ کا فرمان ہے انی اتنی ادقاق رے خدیس میں اشد و خبر لہو خشیہ اس کائنات میں سب سے بڑا منتخب ہے تو امبیات تو تخوا کا پہاڑ ہوتے ہیں مگر سخت ترین تکلیفیں نبیوں پڑا نبی علیہ اسلام کی حدیث یہ ہے قدر دی نہیں ہر شخص کا امتحان اس کے دین کے بقدر ہوتا ہے اگر اس کے دین میں سختی ہو شدت ہو ہو اور اس کا عقیدہ قوی ہو تو اس کی آزمائش بھی قوی ہوتی ہے بڑی شدت کے ساتھ ہوتی ہے اور اگر دین میں کمزوری ہو تو آزمائش بھی انتہائی خفیش سی ہوتی ہے دین کے مقدم تو ایک شخص اگر تقوی کے تخوا سے وفاداری کرتا ہو مگر حالات تبدیل نہ ہو رہے ہو نہ ہو رہے تو یہ بھی ایک اشارت کا پہلو ہے کہ ابا اب کا پیارا بن چکا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے رہا ہے اس کے صبر کو اس کے عقیدے کو ایمان کو نبی اسلام کی حدیث افراد بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ نے جنت میں بہت اونچا مقام تیار کر رکھا ہے اس, رکھا ہے اس, اس, کا, عمل اس کا عمل اس مقام, اس مقام سے قاصر ہوتا, ہوتا, ہوتا ہے عمل کمزور ہے مگر وہ مقام اونچا ہے تو اللہ کا اس مقام تک پہنچانے کے لیے اسے امتحان میں ڈال دے ڈال اس کی صحت کا امتحان ایک دائمی مرض کی شکل میں شکل یا اس کی غنا کا امتحان ایک دائمی فقر کی شکل میں شکل میں اور اس کو صبر کی توفیق میں دے دیتا ہے اتنا صبر کرتا ہے کہ اس مقام کے قابل بن جاتا ہے کچھ لوگ آزمائشوں پر صبر کرتے کرتے ایسے بن جاتے ہیں کہ زمین پر چل پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں بچتا اللہ تعالی گناہوں سے بھی باد صاف کر دیتا ہے تو تخوا کے منحص کے بڑے فائدے ہیں اصل بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ اندار ظاہری حالات کے برعکس اپنے بندوں کے لیے تدبیریں فرماتا ہے انہیں مخرج مہیا کرتا ہے اور انہیں آخرت کی کامیابی کے لیے چن لیتا ہے رسول کریم تو سلم کی حیات اور یہ ابتدائی دور میں اس کی مثالیں موجود ہیں ادھر آپ کی فہرست عمل میں آئی ادھر دنیا کی دو طاقتیں ٹکرا رہی تھی ایک ایرانی داطرانی طاقت اور دوسری رومی طاقت طاقت سلطنت رومن اور سلطنت فارس فارس ان میں بڑی شد و مت سے جنگیں جاری تھیں لڑائیاں جاری تھیں اکثر ہوتی رہتی تھی باہر صلاحیات ہیں لیکن ایرانی جو نیرانی وہ زیادہ طاقتور تھے ان کے وسائل زیادہ تھے ان کی زیادہ تھی ایرانی پہلوان مشہور ہیں ہمیشہ وہ کامیاب ہوتے ہیں اور ان جنگوں نے رومیوں کو پیس ڈالا تھی جنگیں جاری تھی اور ادھر مکہ مکرمہ میں انقلاب بباہ ہوا وبا ہوا اللہ جو نبی آپ اور اس سماج کی فہرست کا فیصلہ فرمایا تھا اس کا وقت آ چکا تھا ادھر آپ نبی بنائے گئے بنائیں گے ادھر وہ جنگیں جالیں گے اور آپ کی دعوت کے مقابلے میں کفار کا کرو بیگنڈا کفار آپ کو تانے دے رہے ہیں ستارے امتحانات میں مسلسل مبتلا کر رکھا ہے آپ کی زندگی کو آدھار بنا کر آپ اللہ کی وہی سناتے وہ اس کا جواب دیتے کہ افطراً اللہ دِن ام جن لڑی تم جو کلام پڑھتے ہو یا تو تم جھوٹے ہو اور یا تم پاگل ہو مجنو ہو یہ باتیں آپ کو سننی پڑتی رانی اور رومیوں کی جنگوں میں پھر یہ رانی غالب آگے اور رومی مولو ہو اور کفار کو ایک اور فروخت گنڈے کا موقع مل مل گیا کہ رومی اہل کتاب ہے عیسائی ہے عیسائی ہے اور ایرانی یہ بے دل لوگ ہیں آتش پرست پر اگر اہل کتاب ہونا سچائی ہوتا ہے تو ہر دفعہ رومی مغلوب کیوں ہوتے ہیں شکست خردہ کیوں ہوتے ہیں کفار کہتے ہیں کہ ہمارا تمہارا معاملہ بھی یہی ہے تم آسمانی کتاب کے دعوے دار ہو قرآن پاک کی اللہ تعالی کی وہی کے تم بھی اہل کتاب کتاب اور اس کے مقابلے میں ہم اہل کتاب نہیں جیسے ایرانیوں نے اور واقعی ایسا ہوا ان جنگوں میں ایرانی غالب آ گئے اور رومی مخلوق ہو گئے یہ ظاہری حالات ایرانی فتح پر فتح حاصل کر رہے ہیں اور طاقت کے نشے میں چور ہیں اور رومی مسلسل شکستوں سے بالکل قریب المرگ ہو چکے ہیں کہ ان کا خاتمہ آج ہو اور کل کل یہ ایک ظاہری حالات بن چکے تھے اور ایرانیوں کی فتح سے مسلمان پریشان بھی ہوئے کہ آہر کتاب مغلوب کیوں ہوئے جب وہ انجیل کے دعوے دار ہیں تو کچھ تو صداقت ان کے ساتھ ہے اور ایرانی بے دین قوم آگ کی پجاری یہ کیسے غالب اس فروپ نے مسلمانوں کو اور ان کے عزم کو مجرور کیا اور ان کو پریشان کر دیا کے کائنات کی وہی آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف علی گول بدر رومی مغلوب ہو گئے یہ بات درست اور ایرانی غالب غالباگی اس زمین میں جو عرب کی زمین کے قریب ہے لیکن ساتھ ہی اللہ سر نے دعویٰ لیکن ایرانی اس غلبے کو پا لینے کے باوجود مسلسل فتوحات کے باوجود ان قریب مخلوم ہوں اور رومی غالبائی بغیر اس خبر کا نہ کوئی امکان ہے نہ کوئی اعتماد ہو جب وہ میں کسی قوم غالب غالباج اور فاتح قوم مغلوب ہو جائے اور وہ بھی کتنے عرصے میں فی فض اسی لیے چند سالوں میں فض یہ عربی لفظ ہے اس کا اطلاع اطلاع, اطلاع تین سے لے کر نو تک ہوتا ہے تین سال کے اندر چار سال کے اندر پانچ سال نو سال کے, اندر, سال کے, اندر, سال کے اندر, سال اندر اللہ نے مدت کی تعلیم نہیں فرمائی فرمائی لیکر کے اسی ایک عشرے میں رومی غالب آئیں گے اور یہ فارسی مغلوب ہو جائے گی کوئی ظاہری حالات بھی تو ہوں لیکن نہیں معاملہ اللہ کی قدرت کا ہے ایک مغلوب اور مختو قوم جو ہزاروں سال سے شکست کو شکست کھا رہی ہے چند سالوں میں ایک غالب اور فاتح قوم پر کیسے غالب غالبات کفار قبروں کے اور اور بڑھ گئے اور کہا کہ چلو اسی کو ہم ایک سچائی اور جھوٹ جو میں فرق قرار دیتے ہوئے انتظار کرتے کر ان چند سالوں میں چار پانچ سات سال میں ڈومی غالب آئیں گے, گے گے آئیں گے اگر غالب آ گئے تو یہ خبر سچی خبر ہے غالب نہ آ پائے نہ آ یہ سب جھوٹ ہے اور جھوٹے دعوے ابو بکر صدیق ان کے پاس کار کو ریشا ہے اور کہا کہ تمہارے صاحب کا ساتھی کا ساتھی یہ دعویٰ ہے کہ چند سالوں میں رومی غالب آئیں گے چلو شرط لگا دیتے ہیں اگر غالب آ گئے تم سچے اور ہم جھوٹے اور اگر غالب نہ آ سکے اور دس سال گزر گئے تو پھر تمہیں اپنا جھوٹ ماننا پڑے گا کی آسمان کی خبروں کے دعوے ہیں جھوٹے دعوے ہیں اب صدیق صدیق سچی تصدیق کرنے والے دل سے نبی اسلام کی ترویل ایسی تصدیق ان کے دل میں موجود تھی جس کا مقابلہ بہت اللہ کے گارے میں امبر کے حدیث لوزیل و بکر ایمان بکرے ایمان اور اگر اکیلے او بکر کے ایمان کو پوری زمین والوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے ایک پرڑے میں ابک صدیق کا ایمان ہو اور دوسرے پردے میں پوری زمین کے مسلمانوں کا ایمان ابو بکر کا ایمان ساری دنیا کے ایمان پر بھاری ہو گئے اور ان کا ایمان ساری دنیا کے ایمان سے سب لب لے جائے گا لگا رو شرط لگانا حرام ہے ناجائز ہے یہ کی جو اس وقت تک اس کی حرمت نہیں آئی تھی فرمایا کہ لگا رو شرط اب ایک طرف کفاروں اور پھر اللہ نے ظاہری کے برعکس کہ اللہ تعالی نے رومیوں کو فتح دی غلبہ دیا اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی افواج نہیں اتاری تو تو ہر شہر فرشتے اتار دیتے اللہ تعالی نے ایرانیوں کی شکست کا ایک سبب ایک سبب استعمال اور ایرانی ایرانی خطر لکھ دیا کہ تو اپنا عوضہ کو دے اس نے سے انکار کر دی ایرانی ایرانی حاکم حاکم نے حاکم عاق عاق اس کے بھائی کو استعمال کی بھائی کہ بھائی تم اس سے قتل وہ قتل کی نگ سے مگر حاضر سیپا سالار نے اپنے بھائی کو آدھا کر لیا ہم آپس میں متحد ہو جائیں اور کس کے خلاف بلامت کرتے متحد ہوئے اور پھر جب نئی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اندر سے ساز باز کر کے گومیوں سے مل گئے اور یوں ایک ایسی پھوٹ پڑی ایسا تنازعہ قائم ہوا کہ صدیوں سے غالب قوم پلک چمکتے ہی مغلوب ہو گئے اللہ کے وعدے پورے ہو گئے یوم یفراہ المؤمنون اس دن ہم خوش کرنے کے منہ میں اور کفار کا پرو کے گنڈا ہاتھ میں مل جائے گا تو حالات ظاہری کچھ, کچھ اور تھے اللہ کی تدبیریں کچھ اور تھیں اللہ نے ایک موقع فراہم کیا, موقع فرام کیا موقع کہ اے قوم کفار اب بھی سمجھ جاؤ, سمجھ جاؤ ہمارا فائدہ پورا ہوگیا اور چند سالوں میں سالوں میں کی غالب قوم مغلوب, مغلوب ہوگی اور مغلوب اور پسی ہوئی قوم غالب ہو گئی یہ اللہ کی قدرت کاملہ کے مظاہر ہیں ظاہری حالات کچھ اور ہوتے ہیں اور خانے کے کائنات کی تدبیریں کچھ اور ہوتی ہیں ہوتی ہے ظاہری حالات پر پوری دنیا متفق ہوگی ہو. لیکن ہوگا, ہوگا وہی ہوگا جو عرش والے کا فیصلہ ہے فیصلہ اسی کی اسی تقدیر کی اور تدبیر, تدبیر, تدبیر نافذ ہو ہوگی اور کوئی, کوئی, کوئی اس پر غالب نہیں خانے دل لائل قبل پہلے بھی امر اللہ کا تھا اور سن لو بعد اللہ بھی ہو اللہ کا ہو جن دنوں یہ واقعہ پیش آیا کہ رومی غالب آ کر ایرانی مغلوب ہو گئے جناب وسلم کو اس مزارن کی چکی میں پیسا اور آپ کے صحابہ کو کہ وہ مکہ چھوڑنے امادہ ہو گئے ہجرت عمل میں آئی اس سے بڑھ کر, سے بڑھ کر ایک کسی ہوئی قوم کی علامت کیا ہو سکتی کیا ہے سکتی جو اپنا گھر بار چھوڑ دے قدم چھوڑ دے پر اپنے کاروبار چھوڑ دے صرف, صرف, صرف دین بچانے کے لیے, بचانے لیے بचانے اور ان مظالم سے آفیت اور سلامتی کا راستہ اپنانے کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کسی ہوئی قوم مقبول کا دوسری طرف عرب کی طاقت کیا طاقت قریش کی طاقت کیا ان کی طاقت یہ تھی کہ یمن کا حاکم اپرا جس کی طاقت کی دنیا میں دھوم تھی اپنے ہاتھ لے کر مکا آگے تاکہ اس اللہ کے گھر کو مسوار کر دیا جائے اور جو قریش کی شان و شوقت بن چکی ہے اسے ہاتھ میں ملا دیا اللہ کا فیصلہ کچھ تھا کچھ اور تھا اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے جو ہے ایک ڈیوٹی ان کو تفویض کی ان کی چونچوں میں ٹینکریاں ہاتھیوں پر بر برسی اور وہ بڑھیا ہو ہو بیٹ ہوا شکست سے دوچار ہوا ابرا مغلوب ہو گیا اور خود بھی وہ اسی واقعے میں موت اور فنا کا شکار ہو گیا قریش کی ایک دھات بیٹھ گئی دنیا ان سے مرروب ہو گئی اور ان کی ہمیشہ کی فتح پر جو ہے وہ دنیا قائل ہو گئی یہ قوم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی ہو سکتی <سؤال> اللہ کے واضح <بازے> کیا تھے <سؤال> اللہ>, اللہ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے غلبہ میرے لیے اور میرے رسولوں کے لیے کوئی شخص کسی <سؤال> خوش رہے اس کی طاقت جیسی بھی ہو شہر جیسی بھی ہو مگر فیصلہ اللہ کا نافذ ہو گیا <سؤال> یہ دوسری خبر آ گئی پہلی خبر کیا تھی رومی بھائی جو جو دوسری خبر یہ غلبہ وہ قوم مغلوب ہوگی جس قوم نے خبرات کے ہاتھیوں کو دیا اور گا جس کو ہجرت سے دوچار ہونا پڑا اور تر کے اہل یار اور ترک قوم ترک تجارت ان تمام مراحل سے گزرنا پڑا. پڑا یہ ایک کسی ہوئی قوم, قوم تھی جو مکہ چھوڑ کے مدینہ نبی اسلام نے فرمایا تھا کیا مدینہ, مدینہ کے کی انصاری تم یہ کہہ سکتے ہو سکتے ہو کہ عطی صلاح ترین کیا آپ ہمارے پاس لٹے بیٹے آئے تھے اپنی قوم نے آپ کو نکال دیا سلا ہم نے آپ کو جگہ تم یہ بات کہہ سکتے لیکن تم کہتے نہیں اس قدر نیکی اور تفوا کا منہر اس کا مقام اللہ نے تو یہ دیا ہے کہ و و کہ باقی سارے مسلمان میرے لیے اوپر کے لباس کی مانے دے اور تم میرے لیے اندر کے لباس کی مانے دو جو جسم کے ساتھ چپکا ہوتا ہے لو سالہ کرو سالہ اگر سارے مسلمان ایک طرف چل پڑے اور انصار صحابہ دوسری طرف تو میں انسار کے پیچھے چلوں گا اور ان کے راستے کو اشتہار کروں گا اور بناؤں گا یہ انصار کا مقام تھا لیکن اس وقت مظاہر یہ قوم قوم کسی ہوئی, قوم, اسی ہوئی قوم, اسی قوم تھی جو اپنے پتن سے نکال دی گئی اور نکالنے والے اپرا کے حرور کو خاتمے میں لا چکے تھے ظاہری حالات کچھ اور تھے اور اللہ کی تدبیریں کچھ اور تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے میں کی مدد اور غربے کا فائدہ فرما لی اور پھر ہجرت کی ایک سال کے اندر ہی مار کے بدر بفا ہوئے وارا تھا نہا کم المان بدرے تم عزل تمہیں اللہ نے بدر میں فضا دی جب کہ تم عزلہ عدل زلیل کی جمع تم کمزور تھے طاقت میں بھی وسائل میں بھی اسلحے میں بھی تعداد میں بھی کوئی مقابلہ نہیں تھا ایک کسی ہوئی قوم اور وہ ایک طاقتور قوم دنیا میں جس کے دھوپ دھاک بیٹھی ہوئی ہے کس نے تو خبرا کے ہاتھیوں کو تباہ کر دیا کر ابرا اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکا یہ کسی بھی قوم کیسے مقابلہ کر سکتی ہے پیٹوں پر پتھر باندھنے والی نہ ان کو کھانا ملتا ہے نہ کو وسائل ان کے پاس نہ طاقت ان کے پاس ہے مگر اللہ رب العزت نے ستر صنعتی نے قریش کو فاصلے جہنم کیا بڑے بڑے سردار نخوت اور غرور میں پلے ہوئے بڑے ہوئے بڑے ہوئے اللہ نے سب کی طاقت کو غروب کو ہاتھ میں لا دیا بظاہر حالات کچھ اور تھے لیکن اللہ کی تدبیریں کچھ اور تھیں اور ہوتا وہی وہ ہے جو اللہ کی تدبیر ہو اور جو اللہ کا فیصلہ ہو حالانکہ بظاہر کو مقابلہ نہیں تھا اللہ تر لطیف ہے لطیف کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے بندے اگر اللہ کے ساتھ وفاداری کریں اس کی اطاعت کریں اور منحجے تقوی پر قائم رہیں تو اللہ تعالیٰ ظاہری حالات کے برعکس حالات کو پلٹنے پر تعداد صحابہ نے تقوا کا منج اختیار کیا نبیر اسلام نے مشورہ کیا کہ ہم تو کفار کے قافلے کو جو شام سے آ رہا لوٹنے کا پروگرام لے کر آئے تھے وہ قافلہ نکل گیا اب ان کا مسلح قافلہ سامنے آ چکے وہ بھی ایک ہزار کی تعداد میں تعداد ہے سے لیس لیس ظاہری وسائل سے لیس اور انتہائی طاقتور اب ہم کیا کریں کیا کر صحابہ لڑائی کا اور جہاد کا مشورہ دیا بلکہ ان خدا اسود نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم لسنا سہارا موسا ہم کو موسا کے قوم نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا ان حم تم رقبوں کا فقا دے دو ان نہو کہ آپ جائیں آپ کا رب جائیں اور جا کے لڑو لڑو جب علاقہ فضا ہو جائے ہمیں خبر کر دینا ہم آ کر آگر اس کو آباد کر دیں آباد کر دی بلکہ ہم یمینسار تو امامک و وخل یا رسول اللہ نقاطل نقاطل ہم تو لڑیں گے آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں اگر کسی مقام پر آپ کے خون کا کچرا ٹپک ٹپکا پسینے کا کچرا ٹپک ٹپک ہم اپنے خون بہا دیں گے ساد نواز نے کہا تھا یارس اللہ یہ تو بدر کا مقام ہے ہمیں بالکل تک لینا ہم وہاں بھی جا کے لڑیں گے میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے اور مجھے بدر کے مقام کا کال دے جو اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ ہم آپ کے دائیں بائیں لڑیں گے آگے پیچھے لڑیں گے کاش ابن مجھ سے سودا کر میری زندگی کی ساری عبادات لے لے بس وہ ایک قول مجھے دے دو ابھی مشان قول طور تقوا سے بھرپور اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے, ہے بندے کامیاب ہو تو اللہ کی تصویریں نافذ دا دا ہوتی دا ہیں دا دا حالات دا کچھ دا اور تھے مگر نتیجے کچھ اور برامد ہوئے بخراد اسی ہجرت کے واقعے واقع اللہ کے جموں انتہائی کمزور ہے انتہائی کمزور صحابہ انتہائی کمزور اور, اور اس کمزوری کی ایک ذریعہ یہ بھی تھی کہ آپ کا تعاقب ہو رہا تھا کہ آپ کو ناؤز باللہ قتل کر کے آپ کا سر اب وہ جہل کو پیش کریں اور انعام میں سو سو خون وصول کریں سراخہ بن مالک کا جرم سمی کا فر سا مشرق سر بعد میں اسلام قبول کر لیا وہ تو تعقب کرتے کرتے آپ ڈھونڈنے میں کامیاب ہوگی اور آپ کے شریف پہنچ اللہ تعالی کی حکمت اور اللہ کا فیصلہ اس کے گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے اور وہ انتہائی پریشان ہوا اللہ کے پہرے کے عمر کے دعا سے اس کے لیے آسانی ہوئی اور پھر وہ گھوڑا چلنے میں کامیاب ہوگی ہوگی تین بار ایسا ہوا ایسا آخر سوراخا نے اسلام قبول کر لیا جس دن مکہ فتح ہوا ہوا سوراخا مسلمانوں کے ساتھ تھا اور ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا سوراخت تم کیوں رو رہے ہیں اللہ نے ہمیں مکہ دے دیا مکہ ختح ہو گیا کہا کہ مجھے وہ دن یاد آ گیا جس دن میں آپ کا تعاقب کر رہا تھا اور یہ قوم انتہائی طاقتور آج یہ قوم کس چکی مغلوب ہو چکی ہو چکی ہو چکی مکہ ہمیں حاصل ہو گیا اسلام کی شوقت پر آنسو بہار رسول اللہ سن سن ایک عجیب بآر بھائی کئی اے سب بڑا کلّار کس طرح سوراخا آج تم رو رہے ہماری اس عظمت اور شوقت کو دیکھ کر اس دن تمہارا حال کیا ہوگا اور تمہاری کیفیت کیا ہوگی جب اللہ رب العزت تمہاری کلائیوں میں کس طرح کے پندن پہنا دے کس طرح کے صحابہ نے یہ اور یقین کر لیا کہ ایسا ہو کر رہے کرانی طاقت مغلوب ہوگی اور اس کے حاکم کے, کے جو زیورات جو تخت شاہی پر بیٹھ کر وہ پہنا کرتا تھا تمہاری کلائیوں میں پہنائے پہنا اللہ وقت چرانچ صحابہ نے یقین کر لی اور تمسر کرنے والے مذاق اڑا یہ کیسے ہو سکتا ہے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے کھانا نصیب نہیں ہو رہا اور کسرا اور کیسر کی فضا کی باتیں ہو جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی وسلم نے جب ایک جب ایک خندک کھولتے کھولتے ایک چٹان بیچ میں حائل ہو گئی جو ٹوٹ نہیں رہی صحابہ زربے لگا رہے لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے اللہ کے پیرے پہ امبر سے کہا کہ کیوں نہ ہم آپ آئے تشریف لائیں اور دیکھیں یہ چٹان کا معاملہ کیا ہے آپ نیچے گزرے کدان ہاتھ میں اور ایک ضرب لگائی اس چٹان پر جب کدان آپ نے اٹھائی تو آپ کا پیٹ ننگا ہو گیا اور صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر دو پتھر پتہ نہیں کب کا فاتا اور کتنا صبر آپ نے کیا اور آپ نے جب پہلی سرف لگائی فرمایا کہ یہ سرف اس چٹان پر نہیں بلکہ رومہ کے سربراہ سربراہ کی پشت پر کیسر کیا کیسر ہمیں ملا ہی ملا ملا ہی ملا اس کے خزانے اور اس کے ہمارے قبضے میں آئیں گی دوسری زر آپ نے لگائی چٹان اور ریدہ ریدا ہوگی فرمایا کہ حالات کا کسرا کسرا بھی برباد ہوگی اور پھر آپ نے مدائن یمن کی فتح کی بھی خبر دی ہرشا کی فضا کی بھی خبر دی کس حالات میں جبکہ کہ کی پوڑیوں پر بیٹھتے کھانا نصیب نہیں ہو رہا اور اپنے فاتے کو مٹانے کے لیے پیٹوں پر پتھر باندھ باندھ تھے ظاہری امور کچھ مگر آپ کی, بگراب کی اس نصرت اور فتح کے وعدوں صحابق نے صحابہ کو یقین پیدا کر دی اور چند سالوں بعد ہی امیر و عمر عمر خطاب رضی رانو کے دور میں کسرا اور کیا ہوئے جب کسرا فتح ہوا تو فاتح ہے کسرا نے کسرا کا زیور مدینہ دے تاکہ وہ زیور دیکھے اور خوشی میں شامل ہو جائے ہو جائے زیور پہنچ گیا آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ایک یہ کہ کسرا کا تاج جو آپ نے دیکھا فرمایا کہ خوشی کسرہ کے تاج کی نہیں ہو رہی خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ میری امت کا جو فرد جو اس تاج کو لایا ہے وہ بڑا امانت دار سارے موتی جو اربوں کی مالیت کے ہیں کیوں کہ تو ہیں اگر وہ چاہتا ایک آدھ موتی توڑ لیتا اس کی نسلیں صبر <تحدث> لیکن لانے والے نے یہ امانت جو کی تو پیش کر ایک دن کمرے میں کچھ لوگ بیٹھے تھے امیر عما نے فرمایا کہ چلو کسی خواہش کا اظہار کرو تمہاری کیا خواہش ہے میری کیا خواہش ہے کسی نے کہا میری خواہش تو یہ ہے کہ اللہ میرے سینے کو قرآن حدیث کی علوم سے بھر دے اور میں قرآن حدیث سے فیصلے کروں اور کسی نے کہا میری خواہش یہ ہے میرے پاس دنیا کا خزانہ آ جاتا ہے اللہ کی راہ میں بانٹتا رہی اپنی خواہشیں لوگوں, لوگوں نے پیش جب سب خاموش ہو گئے تو لوگوں نے کہا میرے آپ کی خواہش کیا فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ جتنے کمرے میں لوگ ہیں لوگ ہیں پندرہ ہیں بیس ہیں اتنے اللہ مجھے لوگ دے دے جن کی امانت ابو عبید بن چرا جیسی ہو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا ابو عبید امین حاضر اما اس امت کا سب سے بڑا امین ابو بیدہ بن بیداب مجھے اسلحے کی طاقت نہیں چاہیے بس ایسے پندرہ بیس افراد مجھے مل جائیں جن کی امانت ابو بیداب جرہ جیسی ہو جیسی ہو تو ان افراد کو لے کر میں پوری دنیا پر غالبا سکتا ہوں فتوحات اور غلبہ یہ وسائل کے رہینے منتظ نہیں ہیں بلکہ یہ لوگوں کے تقوا پر ہے نیکی پر ہے اور اس عظیم مذہب پر ہے باہر فرمایا, فرمایا کہ تاج لانے والا بڑا, بڑا امین ہے اوپر کنگن پڑے ہوئے تھے کس طرح فرمایا کہ لگتا بڑا پہلوان تھا اتنی بھاری کلائیاں ان کلائیوں میں کنگن پورے تھے بڑا موٹا تازہ پہلوان ذرا دیکھو تو صحیح میری رعیت میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی جسامت اور طاقت کس طرح جیسی ہو جس کی کلائیاں کس طرح کی طرح کس جو ہے وہ طاقتور ہو،, ہو نظر دوڑائی, دوڑائی تو سامنے آپ کو سوراخا بھی اللہ کے دائرے میں کلائوں میں کس طرح کے کنگن پہنائے گا, پہنائے گا نظر آگے فرمایا کہ یا سوراخا سوراخا تم آؤ میرے تم اور یہ کلائیاں مجھے کنگن پہن کے دکھاؤ دکھاؤ کنگن بھی پہن داروں کے رو بھی رہے کیا معاملہ کیوں رہے تو اللہ کے پیغمبر کی ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقبر کے بعد ارشاد فرمائی تھی اور وہ پیش گوئی ہر بار بری منہج بندہ یہ اپناتا رہے اپنائے رکھے تو اللہ تعالی ظاہری حالات کو تبدیل کرنے پر قادر ہے اس نے خود ہی بتایا کہ میں لطیف ہوں اور لطیف کا ماں اپنے بندوں کے لیے خفیہ تدبیریں کرنے والا اور ان کے ظاہری حالات کو پرٹ دینے والا اور بندوں کے لیے وہ فیصلے, فیصلے کرنے والا متحین کے لیے اور صالحین کے لیے کہ جو فیصلے واقعات ان کے حق میں بہتر ہوں خواب و دنیا کی زندگی کے لیے خواب و آخرت کے لیے اور خواب و دونوں جہانوں کے لیے یوسف علیہ السلام کی مثال دی تھی حالات ظاہری کچھ اور تھے مگر تقوا کے منہج پر قائم رہے محسوتوں سے گریزار رہے اور اللہ نے چند برسوں میں جو ہے وہ کایا پلٹ دی اور ان کے سر پہ دو تاج سجا دیے نموبت کا تاج <تصفح> اور ملک مصر کی بادشاہ دنیا بھی سمر گئی اور آخرت بھی, بھی دنیا کے خزانہ بھی قدموں میں ڈھیر ہو, ہو گئے خاندان بھی مل گیا بالک بھی مل گیا اور اللہ نے سارے یک لخت تبدیل فرما دیے تو میت اللہ میں جو اندر ہوں مخرجہ کہ تقوی اختیار کیے رہے گا اللہ کو مخرج دے اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہاں اللہ ہم بڑے کمزور بندے ہیں تو ہی ہمیں. تقوی, ہمیں تقوی اختیار کرنے کی صلاحیت دے دے تاخیاں اضاف فرما دے ہماری پروادیں اونچی فرما دے اور دنیا اور آخر کی بہتریاں پھیلائیاں ہمیں اذا فرما دے اخور بس تخر اللہ